یس من را فکون الله به علیم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے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 بیچ میں کفار اور منافقین کا تذکرہ ضمنی طور پر آیا اب پھر اللہ تبارک و تعالی تقویٰ کے مختلف شعبوں کا بیان فرما رہے ہیں اور ان میں یہاں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے خاطر کوئی مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے قرآن کریم نے کئی مقامات پر انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے لفظی معنی تو مال کو خرچ کرنے کے ہیں اور لفظی اعتبار سے مال کو کسی بھی کام میں خرچ کیا جائے اس کو انفاقی کہیں گے جیسے اگر کوئی چیز خریدی گئی ہے روپے کے ذریعے تو اس کو بھی انفاق کہا جائے گا لیکن عام طور سے قرآن کریم میں جہاں انفاق کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد وہ خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر کیا جائے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں وما رَزَقْنَاهُمْ ہمکون فرمایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں نیک لوگ وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی خرچ سے مراد یہ تھی کہ وہ اپنی ضروریات کے علاوہ دوسرے نیک کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی انفاق سے مراد وہی ہے اور یہ ایک سوال کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یس النا کا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں تو اس کے جواب میں اللہ تبارک وطار نے فرمایا کہ جواب میں یہ کہہ دیجئے کل کہہ دو کہ ماں ان من خیرین کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ فل والدین و القربین ولیتامہ ولمساکن و ان مصارف پر خرچ ہونا چاہیے کہ والدین کی خدمت پہ خرچ کیا جائے قریب رشتے کی خدمت میں یتیموں کی خدمت میں اور مسکین لوگ جو نادار ہیں ان کی مدد کے لئے اور مسافروں کی مدد کے لئے خرچ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی پر یہ بھی فرمایا کہ وما بن خیرن فین اللہ بھی علیم کہ تم بھلائی کے جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے یہاں پہلی بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ سوال تو بظاہر اس بات کا تھا کہ ماضا یونفقون یعنی وہ کیا خرچ کریں کتنے مقدار میں خرچ کریں لیکن جواب میں مال کی مقدار کا ذکر براہ کرنے کے بجائے مال کو خرچ کرنے کے مصارف کا ذکر فرمایا گیا کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے اور جہاں تک تعلق ہے کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے اس کے لئے تین آیتوں کے بعد پھر دوبارہ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا ہے اور اس کی وضاحت اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سلموں کا ماضاونفقون جو اس وقت ہم نے تلاوت کی ہے اس کے پس منظر کے طور پر مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن جموں رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی سے انہوں نے نبیہ کریم سرورز عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفاق کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے اور اس کی بڑی فضیرت بیان فرمائی ہے تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ مان من امبالینہ و عیجہ ہم کیا مال خرچ کریں یعنی کتنا خرچ کریں اور کہاں اس کو خرچ کریں تو ان کے سوال میں دونوں باتیں شامل تھیں یہ بھی کہ کتنا خرچ کریں اور یہ بھی کہ کہاں خرچ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جگہ ان کے سوال کے دوسرے جز کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اور جہاں تک یہ کہ کتنا خرچ کریں اس کے بارے میں صرف اتنا اشارہ کر دیا کہ ماں تفالومن اللہ بھی علیم کہ تم بھلائی کا جو کام بھی کرو گے کسی بھلائی کے کام میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے اور اس کی بہترین جزا تمہیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا اور یہاں مصرف کے ذکر کو خصوصی طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ جب آدمی کوئی مال خرچ کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو بعض لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر سے یہ بلا ٹل جائے یعنی ہم نکال دیں پیسے اس بات کا ان کو دھیان نہیں ہوتا کہ کسی صحیح مصرف پر خرچ کریں ایسی جگہ خرچ کریں جہاں واقع ضرورت بھی ہو اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خرچ کرنا پسند بھی ہو اور اس پر عجر و ثواب بھی ملے لہذا خرچ کتنا کریں اس سے پہلے اللہ تبارک وطالیہ نے اس بات کو واضح کرنا زیادہ اہم قرار دیا کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مصارف کو پہلے اچھی طرح سمجھ لو جہاں خرچ کرنے سے اللہ تبارک وطالعہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد جہاں تک یہ بات ہے کہ کتنا خرچ کرو تو یہ تمہاری اپنی ہمت پر ہے اور فض اللہ علیم جو آپ برائے بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے پھر آگے تین آیتوں کے بعد دوبارہ یہ سوال دوہرایا ویسلم کا ماضا یونفکون اس, اس وقت میں کتنا خرچ کرنے کا براہ راست ذکر بھی فرما دیا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ تین آیتوں کے بعد آئے گی لیکن یہاں اللہ سبارک تعالی کا ماضا یعنی کیا خرچ کریں کے جواب میں مصارف کا بیان فرمانا کہ کہاں کہاں خرچ کرو یہ درحقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ مصرف کی بڑی اہمیت ہے تم نے آپ کی طرف سے پیسے خرچ تو کر دیے لیکن یہ نہ دیکھا کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچے اور صحیح ضرورت کو پوری کریں اور وہ واقعتاً وہ کام جس کے لئے پیسے دے رہا ہے وہ اللہ تعالی کو راضی کرنے والا ہو اس واسطے اس کو پہلے سمجھ لو چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ مصارف کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو والدین کو دیو والدین کو دو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارا ذکر جو ہو رہا ہے یہ نفلی انفاق کا ہو رہا ہے زکوٰۃ کا یہاں ذکر نہیں ہے زکات کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ مصارف بیان فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ سورہ توبہ میں آئیں گے لیکن یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس بات کا ہے کہ کوئی شخص نفلی طور پر مال اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا مصرف جو ہے فرمایا کے والدین ہے تو والدین کو زکات تو نہیں دی جا سکتی والدین اگر غریب بھی ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اسی طرح والدین اگر اپنی اولاد کو زکات دینا چاہیں تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ والدین اور اولاد میں ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کو کچھ دیں تو یہ ایسا ہے جیسے کسی شخص نے ایک جیب سے پیسے نکال کر دوسری جیب پہ ڈال دیے اس لیے زکات تو زیادہ نہیں ہوتی لیکن زکوات کے علاوہ والدین کی جو خدمت بھی کی جائے ان کے لیے کوئی ہدیہ لے آئے کوئی تحفہ لے آئے کوئی ان کی ضرورت پوری کر دیں کوئی بیمار ہوں تو ان کی دوادارو کا انتظام کر دیں یہ سارے کے سارے فلیل والدین کے اندر داخل ہے تو والدین کو راحت پہنچانا اور اس کو اللہ تعالی نے مقدم فرما کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین پر جو خرچ کر رہے ہیں یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یا یہ تو ہماری دنیا داری کا کام ہے تو یہ بات درست نہیں بلکہ وہ الوالدین کے اوپر خرچ کرنا اور ایسا خرچ کرنا جس سے ان کو راحت ملے یہ انسان کے لیے بہت مجب اجر ہے پھر دوسرا مطلب فرمایا والاقربین یعنی قریبی رشتے تو قریب رشتے داروں کو مال دینا ان کے اوپر پیسے خرچ کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا ان کی حاجتیں رفع کرنا اور مشکل مواقع پر ان کے کام آنا یہ ساری باتیں رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کا بڑا عجر و ثواب ہے صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی کو پیسے دے دیں بلکہ آپ کے قریب رشتے دار ہیں وہ سارے کے سارے حقدار ہیں اور ان کو دینے کے اندر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو کسی اجنبی کو صدقہ دینے سے ملتا ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ صدقے کا بھی اس میں ثواب ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سلا رحمی کا بھی اس میں ثواب ملتا ہے اور یہ جو دوسرے رشتے دار ہیں ان کو زکوت بھی دی جا سکتی ہے صرف دو رشتے ایسے ہیں جن پر زکات نہیں دی جا سکتی ایک باپ بیٹے کو یا ماں بیٹے کو نہیں دے سکتے ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دی جا سکتی اور دوسرے شوہر بیوی اور بیوی شوہر کا جو رشتہ ہے اس میں زکوات ادا نہیں ہوتی شوہر بیوی بی کو زکوات نہیں دے سکتا بیوی بی شوہر کو زکوات نہیں دے سکتی باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ چاہے بھائی ہو بہن ہو چچا ہو پھوپی ہو جتنے بھی رشتے دار ہیں ان سب کو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں اور مستحق کے زکوات ہیں تو ان کو زکوٰ بھی دی جا سکتی ہے اور زکوات کے علاوہ دوسرے صدقات بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں پھر فرمایا ولیطامہ یعنی یتیم جو بچے یتیم رہ گئے ہوں تو ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو یا یہ کہ وہ حاجت مند ہوں تو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عظیم فضیرت کی چیز ہے بل مساکین مساکین مسکین کی جمع ہے اور مسکین کا ترجمہ اردو میں نادار سے کرنا مناتے ہوئے یعنی ایسے لوگ جن کے پاس کچھ ہے نہیں جو اپنی ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو تو ان کے اوپر خرچ کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے اور یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس میں زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکتی ہے اور نفلی صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں وبن قبیل مسافر یہ صورت پچھلے زمانے میں زیادہ پیچھایا کرتی تھی کہ کوئی سب سفر پر نکلا اور سفر عام طور سے پیدل یا گھوڑوں اونٹوں پر ہوتے تھے تو لمبے سفر کے دوران بعض اوقات انسان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے زیادہ راہ ختم ہو جاتا تھا تو اگر اگرچہ اس کے وطن میں اس کے پاس مال موجود ہو لیکن سفر کے دوران وہ بیچارہ محتاج ہو گیا تھا تو اس کو بھی زکوات سے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے اور صدقات میں سے بھی دیا جا سکتا ہے تو کہ مسافر بیچارہ جو اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی خرچ کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور انفاق سبی اللہ کا ایک اہم ہے پھر یہ فرما دیا کہ جتنا بھی تم خرچ کرو گے جو بھی بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے لہذا کتنا خرچ کرو یہ اپنی ہمت کے مطابق دیکھو اور جتنا خرچ کر سکتے ہو اس کو ان مصارف کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرو اور یہ جو مصارف یہاں بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے یہ صرف یہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہے کہ سارے مصارف کو اکٹھا جمع کر دیا گیا ہو بلکہ ان میں سے اہم چیزوں کو یہاں پر دے کے فرمایا گیا ہے ورنہ کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ انفاق فضبی اللہ کے اندر داخل ہے اگر کوئی فرض کرو کہ کوئی خانہ تعمیر کرتا ہے کوئی کنواں کھودتا ہے کوئی مسجد بناتا ہے کوئی مدرسہ بناتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے تو یہ سب انفاق فضبی اللہ کے اندر داخل